اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنی ہی رسول جٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف سے پھرتے ہیں